کوئی حج کو جانا چاہتا ہے تو کیا اسے زکات دی جا سکتی ہے دیکھیے کوئی آدمی اگر زکات کا مستحق ہے جب آپ نے اسے زکات دے دی اور زکات کے مال کا آپ نے اسے مالک بنا دیا وہ چاہے تو امرا کرے وہ چاہے تو حج کرے وہ چاہے تو گھر بنا جب آپ نے اسے مالک بنا دیا تو آپ کی زکات ادا ہو گئی اور فرض کیجیے وہ اس سے اگر حج ادا کرے تو اس کا حج بھی ہو جائے گا پشیر آگ اس کو مالک بنا دیجئے ہمارے امام امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ کے نزدیک زکوات جب ادا ہوگی جب اس میں تملیغ پائی جائے یعنی اسے مالک بنا دیا جائے پیسے دینے کے بعد اب وہ جو بھی چاہے آپ کی زکوت ادا ہو جائے